وہ اماں میں تھا اما کے معنی ہے رسیق بادل یزید بن ہارون نے کہا یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی اور اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ تو حضرت ابن نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں ہے کہ ارش پانی پر تھا تو پانی کس چیز پر تھا انہوں نے کہا وہ ہوا کی پشت پر تھا علامہ نظام الدین حسن بن محمد بھی شاہ پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت قعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تعالی نے سبزیا فوت پیدا کیا پھر اس کو نظر حیبت سے دیکھا تو وہ لرسا ہوا پانی بن گیا پھر ہوا کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر پانی رکھا پھر عرش کو پانی پر رکھا ابو بکر اسم نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لحاظ سے ارش اب بھی پانی پر ہے اور زموخ شریح نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کچھ اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ارش اور پانی کو آسمانوں اور زمینوں سے پہلے پیدا کیا گیا بہر اس موضوع پر طویل گفتگو ہو سکتی ہے یہیں پر ہم اس پر استفاع کریں گے سورہ حود کی آیت نمبر آٹھ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولاد الاحل مس الا جم سئی روپ ان کانو الٰ مست اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدد تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں موقع ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے تیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے اللہ اکبر بدیا دیکھیے اس سے پہلے آئے کہ آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے اب ان کی خرافات میں سے ایک اور باطل قول کو بیان فرمایا کہ جب ان سے وہ عذاب مؤخر ہو گیا جس عذاب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا تھا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ عذاب کس وجہ سے ہم سے روک لیا گیا اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب کا جو وقت معین کیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب اگر دنیا کا عذاب مراد ہو تو یہ وہ عذاب ہے جو غذبۂ بدر میں ان کو ذلت تعویذ شکست کی صورت میں حاصل ہوا تھا اور اگر اس سے عظرت کا عذا مراد ہے تو وہ قیامت کے بعد ان پر نازل کیا جائے گا تو اس پر اخروی عذاق سے متعلق تو بے شمار آئے ہیں اور میرا خیال ہے اتنا ہی بہت ہے کہ اللہ تعالی کافروں کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالے گا اور کوئی کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے جو اپنی ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں ناکام رہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر نو دس اور گیارہ تین آیتیں تلاوت کر رہا ہوں اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے والا ان ازقناہ نعما ابعد الدرء نصته ليقول ان ذهبت السيئات عني انه لفرحن لفرحن فخوز اور اگر ہم اسے نعمت کا مزاد دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے تم وغیر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخش اور بڑا سوال ہے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرمائیں پھر چند تفصیلی نکاح ترک کرتا ہوں فرمایا گیا اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دے پھر اسے اس چھین لیں ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے دیکھیے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفار کو عذاب ضرور ہوگا خا تاخیر سے ہو یعنی آخرت میں ہو اور آخرت کوئی تاخیر نہیں دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی عذابِ قبر اور قیامت کی رسوائی یہ سب بھی عذاب ہی کی ایک جھلک ہے اور عذاب جہنم تو یہ تو جہنم تو ہے ہی عذاب کی جگہ اور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے وہ سبب بتایا جس سے ان کو عذاب ہوگا اور یہ کہ اس سبب کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہیں اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں الانسان سے مراد مطلق انسان ہے اور اس سے نیک اور صبر کرنے والے مسلمانوں کا اس کی شنا ہے اور دوسرا قول ہے کہ الفلام عہد کا ہے اور اس انسان سے کافر انسان مراد ہے اور دونوں کے بہرحال دلائل ہیں دونوں مطلب نکات کے موضوع پر خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور راحت میں نا ہونا کفار کا شیوا ہے یہ ایک جملہ ہے جو کہ اس آئے پر ہم خلاصے کے طور پر پیش کیا میں دوبارہ یہ جملہ کرتا ہوں کہ مصیبت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور راحت میں ناشکرا ہونا یہ طریقہ کفار ہے مصیبت کے لیے مومن کے لیے مصیبت اور راحت دونوں کا خیر ہونا ہے دیکھیے فرمایا گیا کہ ماں سواہن لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمال کیے انہیں کے لیے بڑا اجر ہے حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول بی بی امینا کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حال پر تعجب ہوتا ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے اور یہ مومن کے سوا اور کسی کا وقف نہیں ہے اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سبھی اللہ تعالی علما بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کانٹا یا اس سے شم کوئی چیز چبے تو اللہ تعالی اس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حضرت سیدنا ابو سعید اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کو جو بھی درد ہو یا تھکاوٹ ہو یا بیماری ہو یا غم ہو یا فکر اور پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس سے راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے سورہ آئے نمبر بارہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے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 اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی خرشتہ آتا تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے دیکھیے اس آیت نمبر بارہ میں میرے رب نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کفار مکہ کے مزید کفری اقوال کو اور یہ بتایا ہے کہ ان کے ان کفری اقوال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا اور آپ کو رنگ ہوتا تھا اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل ہوئی کی آپ کو تسلی کی اور آپ کو اپنے الطاف و عنایات اور اپنے اخضال اور اکرام سے نوازا اللہ اکبر کبیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انصاری کو بلایا تو وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم نے تم کو اجلت میں ڈال دیا اس نے کہا ہاں تو فرمایا جب تم اجلت میں ہو تو تم پر وضو کرنا لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ کفار آپ کی نبوت میں تعان و تشنی کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے بعض وہی کو بیان کرنا ترک کر دیں گے یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطر اور بے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں یاد رکھیے اجماع ہے اس بات پر یہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ وہی اور تن جیل میں خیانت کرے مہاذلّہ ثم اللہ اور وہی کی بات چیزوں کو ترک کر دیں کیونکہ اس طرح پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا کیوںکہ رسالت کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں اس لیے سائز کا ظاہر معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس سائز سے اللہ, یہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی اگر آپ پوری پوری وہی کی تبلیغ کریں تو کفار کی تان و تشنیم اور ان کے مذاق اڑانے کا خدشہ ہے اور اگر آپ کتوں کی مذمت والی آیتوں کو نہ بیان کریں تو کفار کو آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے لیکن وہی میں خیانت ہوگی تو جب دو خرابیوں میں سے کوئی یہ خرابی ضرور لازم ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے احکامات کو پہنچانا تو لازمی ہے اور اس ضمن میں جو کفار جو ہے وہ تعان و تشنیح کریں گے تو یہ تو گزشتہ انڈیا کرام علحمۃسلام کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے تو یہ مضمون ارشاد فرما کر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے سورہ بوت کی آئٹ نمبر تیرہ ہے ارشاد فرمایا گیا ام یکولو مخترا تمست دلہ ہی ان کو یقین کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا تم فرماؤ کی تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو دیکھیے اس طرح کی مضمون کی کئی آیتیں پہلے بھی مختلف سپاروں میں آپ سن چکے ہیں مختصر یہ ہے کیا یہ کہتے ہیں یہ کہ فرمایا گیا مراد یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا یعنی اپنی طرف سے بنا لیا تو فرمایا قل فرما دو تو ارشدی سب ہی مسلی ہی کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کے مثل بنانا تمہارے مقدور سے باہر را نہ ہوگا تم بھی عرب ہو فصیح ہو بلیب ہو کوشش کرو دس آئے تھے بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں یعنی اپنی مدد کے لیے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو اس میں ہے. یعنی تم اگر سچے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو ٹھیک ہے آ, جو دنیا میں جس کو چاہو اپنے ساتھ ملا لو تو یہ اللہ رب العزت کا چیلنج ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ نہ دے سکا بڑے بڑے فصحا بڑے بڑے بلغا جو ہیں وہ قرآن کا مثل نہ لا سکے اور بعضوں نے کوشش بھی کی تو ان کے اپنوں نے جو ہے وہ اس, کی، اس کا جو ہے وہ رد کر دیا قرآن کا مثل کوئی نہیں لا سکتا اور آج کل کے دور میں بھی اسلام کے خلاف بڑی بڑی ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں جدید ترین دور ہے ایسا دور ہے کہ آج کی سائنس اور آج کے انسٹومنٹس اور آج کے آلات کبھی تصور میں بھی نہ تھے کہ انسان اس طرح ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا اس کے باوجود کہ بڑے بڑے یہود و نسارہ ان کی مشینری اور ان کے مطلب جو ہے وہ بیگ پر بڑی بڑی حکومتیں ہیں لیکن یہ قرآن کے مثل نہ لا سکیں ہیں نہ لا سکیں گے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور یہ آئس جو ہے وہ آئس نمبر چودہ ہے فَإِلَّمْ لَكُمْ فعلم فعلم اللہ اللہ ف علوم تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے سبحان اللہ معنی یہ ہے کہ اے محبوب شیل مشرقین سے یہ کہہ دیجیے اگر قرآن کی دس صورتیں کی حسن لانے میں تمہارے خود ساختہ کا محبوب تمہاری مدد نہ کر سکیں اور تم خود بھی اس کی مثل دس صورتیں نہ لا سکو تو یہ جان دو اور یقین رکھو کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام پر اللہ کے علم اور اس کے عید کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حضور نے اس کو اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ پیش نہیں کیا اور یہ بھی یقین راضت کا مستفق صرف اللہ ہے اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اے مشرق تم بت پرستی کو ترک کر دو اور خدا واسد کی عبادت کرو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 اس طرح کی مضمون کی ملتی جلتی آیتیں اور بھی ہیں مثال کے طور پر بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں ہم ان کو اس دنیا سے جتنا ہم چاہیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ بنا دیا ہے وہ اس دوزف میں مذمت کیا ہوا اور دوسکارا ہوا داخل ہوگا اور جو شخص مومن ہو اور وہ آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کے لیے کوشش کرے تو انہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی تو دیکھیے اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ عیسائی کا حکم تمام مخلوق کے لیے عام ہے ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ اہل قبلہ کے متعلق نازل ہوئی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ سے متعلق نازل ہوئی اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ ریاض داروں سے متعلق نازل ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نجیت پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی آیت نمبر سترہ اور آج کے قرآن کی یہ آخری آیت ہے سورہ آیت نمبر سترہ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَجِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحيات فالنار موعده فلا تتنفر مأميرية منش إنه الحق من ربك ولكن أخسان الناس لا يؤمنون ترجمع تنظر الإيمان تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن جگیر پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے کی کتاب پیشوا اور رحمت وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا منکا ہو سارے گروہوں میں تو آپ اس کا وعدہ ہے شاید سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے اللہ اکبر سبیرہ اس شاہد کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے جلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا موم یا یہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو علامہ پر طبی علیہ رحمٰ نے کہا ہے کہ شاہد سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے کیونکہ جس شخص میں ذرا بھی اصل ہو جب وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھے گا تو فوراً یقین کر لے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایک اور یہ ہے کہ بجینا زلیل سے مراد اللہ کی معلفت ہے جس سے دل روشن ہے اور شاہد سے مراد عقل اور فطرت سلیمہ ہے جس پر انسان کو فائدہ کیا گیا حضرت ایسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نسرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے جانور سے ایک مکمل جانور پیدا ہوتا ہے کیا تم جس میں کوئی نقص دیکھتے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورحت حاضر ہوئی تھی جو رہنما اور رقمک ہے اور جو لوگ اس نبی حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دنیا کی زندگی اور آزائشوں کو طلب کرتے ہیں تو فرمایا تمام فرقوں میں سے جس نے بھی اس نبی کے ساتھ کفر کیا اس کی سزا دوز ہے حضرت وڑیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مسلم شریف عزیز ہے کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو میری نبوبت سنے خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی پھر وہ شخص اس حال میں مرے کہ وہ میرے لائے ہوئے جیل پر بھی مان نہ لایا ہو تو وہ شخص دوزخی ہی ہوگا تو قرآن کی اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا تمام دینداروں پر واجب ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں یہود اور نشارہ کا خصوصیت سے اس حدیث میں اس لیے ذکر کروایا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور جب اہل کتاب پر یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں تو دوسروں پر بطریق اولا واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے وہ ایمان لائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے دس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہم آمین عامر عامر عامر اللہ عامر المبین تو سورہ اللہ کی آیت نمبر سترہ تکس ہوا ہے آیت نمبر اٹھارہ سے انشاء اللہ تبارک و تعالی کل ہم برس قرآن کا آغاز جو ہے وہ کریں گے انشاء اللہ بارہویں سپارے کا آغاز بھی آج اللہ کے فضل سے ہو گیا اور بتیا ان شاء اللہ تبارک بتا جو مطلب سپارے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے آج ہے کچھ کلکولیشن کی ہے تو مجھے اللہ تعالی کی رسم سے امید ہے کہ انشاء اللہ تبارک مطالعہ تقریباً سات آٹھ مہینوں میں ہمارا قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کا سمجھ لیجیے کہ آنے والے جون کے مہینے میں مجھے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مئی جون میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کہ ہم مکمل قرآن کی تفسیر بیان جو ہے وہ کر چکے ہوں گے اللہ توفیق دے ہمت دے زندگی دے اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ و دہا کے صدقے اخلاص کی دولت عطا فرمائے عامر کل ہم نے عرض کی تھی آپ بھائیوں کے سامنے کہ آج کل آپ بھائی تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور سوالات زیادہ نہیں کر رہے جس کی بنا پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جو ہیں وہ درس کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بھائیوں کے اگر سوالات نہیں ہوتے تو پھر جو ہے کبھی کسی موضوع پر کبھی کسی موضوع پر ہم درس کی ترکیب بنا دیتے ہیں کوئی مستقل سلسلہ نہیں ہوتا پر پرسوں میں نے آپ کے سامنے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا عام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا تھا کیسے پیر تھے وہ جن کے مریض کیسے کامل تھے کامل پیش کے کامل محیط کا ذکر الحمدللہ للہ پرسوں ہوا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہم کوئی ایسا سلسلہ مزید شروع کر لیں کہ درس قرآن کے ساتھ مزید بیس 25 پیش پیش منٹ جو ہے اس سلسلے آدھا جنڈا چلا سکیں اس کے بعد تقریبا جو ہے پھر بھی ہمارے پاس مناسب وقت ہوگا کہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم جوابات دینے کی کوشش کر سکیں گے اس سلسلے میں میرے ذہن میں کئی باتیں تھیں کہ مطلب ایک ذہن تو یہ تھا کہ کتاب الوفا الوفا جو اس سے درس کا آغاز کیا جائے پھر یہ بھی ذہن میں تھا کہ الیزان القبرہ ارشہ اس سے درس کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے اور خاص طور پر پھر دو اور کتابیں ہیں جن سے متعلق بھی میرا ذہن بنا کہ اس کے درس کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے کیونکہ میرے خیال ہے درس حدیث تو مفتی نیم صاحب بھی جب تشریف لاتے تھے تو وہ کرتے تھے اور آج کل میرا خیال ہے کی علامہ سعید صاحب بھی شاید وہ شاید تھوڑا سا ڈیلے آتے ہوں گے رات کو تو وہ میرے علم میں آیا تھا کہ شاید مسلم شریف کا درس دیتے ہیں ولعالم آج کل تشریف لا رہے ہیں نا مفتی سعید صاحب اگر آپ بھائی اس وقت ہوں گے حضرت مسطی عمر صاحب کیوں نہیں آتے جی یہ کیوں نہیں آتے تو انہیں سے رابطہ فرما لیجیے گا اچھا آتے ہیں اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پر وہ چونکہ در سے عزیز کا سلسلہ مطلب ان کے ساتھ تھا جو ہے وہ میں نے یہ سوچا کہ پھر کوئی حدیث کی کتاب جو ہے وہ شروع کرنے کی بجائے دو کتابوں پر میرا ذہن بنا ہے تو وہ آپ لوگ بھی چاہیں تو مشورہ دیں ایک تو ہے مفتاح العلوم یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنبی شریف ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنبی شریف مثنبی روم اس کا سمجھیے کہ ترجمہ ہے اور جو حکایتیں بیان فرمائی ہیں مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے تو ایک یا ہو اس کا درس ہم شروع کریں اور دوسرا اپشن جو کہ مجھے درل میں اپنے کہیں ارض کر رہا ہوں کہ مجھے بہت مضبوط مطلب خیال لگا اور وہ کتاب اس وقت میں وہ کتاب ہے سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ وہ کتاب ہے کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضاخا فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں جو منظر عام پر آئیں تو اعلی حضرت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف کتابوں میں اس سے متعلق واقعات اور سرکار کی سیرت پر اپنا قلم جو ہے وہ چلایا ہے تو اعلی حضرت کی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سیرت جو لکھی گئی ہے آپ نے مختلف کتابوں میں جیسے جیسے سائلین نے سوال پوچھے کسی موضوع پر ضرورت ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ قلم اٹھایا اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے تحریر فرما دیا تو یہ جو کتاب ہے اعلیٰ حضرت سے ماخوذ سیرت رسول کا عظیم علمی و تحقیقی مجموعہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے اور یہ علامہ محمد عیسیٰ قادری رضوی صاحب نے اس کو جمع کیا ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے تو جی میرا دل تو یہی ہے ابھی آپ بھائی بھی مشورہ دیں کہ یا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مصنوعی شریف سے درج شروع کیا جائے یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ اعلیٰ حضرت کی قلم سے لکھی گئی ہے تو میرا خیال ہے سیرت ہی پر دل میں مدینہ بھائی نے بھی کہا توقیر بھائی نے بھی باقی بھی بھائی مشورہ دے سکتے ہیں تو میرا دل بھی آپ کے دل کی تو کیا بات ہے ماشاء اللہ اور اعظم بھائی بھی یہ فرما رہے ہیں عرفان بھائی بھی یہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ للہ سُن تو ٹائم حضرت یہ تفسیر قرآن کے بعد تفسیر قرآن کے بعد انشاءاللہ تفسیر اللہ قرآن کے بعد ایک ناز شریف ہوگی پانچ دس منٹ کا وقفہ ہم کریں گے اس کے بعد سیرت مصطفیٰ پر درس ہوگا اور اس پھر ہم ماحول دیکھیں گے کہ اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم درس کو مختصر کر دیں گے ورنہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے میرا دل بھی میں ویسے میرے دل میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ صحت کی حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی ادا فرمائے اور کسی بھی قسم کی بیماری روحانی جسمانی اللہ سب سے محفوظ فرمائے آمین آمین تو یہ اصل میں بڑی تحقیقی کتاب ہے میں آپ کو بتاؤں اور بڑی یہ چار ذخیر جزے ہیں اس کی یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قلم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چلا ہے تو سبحان اللہ مطلب میرا یہ ہے عرض کرنے کا کہ اس موضوع پر ہم جو بھی مطلب سنا کریں گے ان اللہ تعالی تو یہ اعلیٰ حضرت کی طرف سے ہوگا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی تحقیق ہوگی ان اللہ تعالی تو یہ بہت نادر اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیں نا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی ماشاء اللہ بہت کتابیں ہیں اور ضخیم ضخیم کتابیں بھی ہیں جیسے فتح و رضویہ شریف بھی دیکھ لیجیے تو اب ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں اور جتنی بھی مارکیٹوں میں آئی ہیں ان تمام کی تاثول کے موضوع پر جو جو بھی اعلیٰ حضرت کا طلبا چلا ہے ان کو ایک کتابی شکل دے دی جی گئی ہے تو اب کتاب کا نام ہے حضرت یہ سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اعلیٰ حضرت سے ماخوذ سیرت رسول کا عظیم علمی تحقیقی مجموعہ ہے علامہ محمد عیشا قادر رضوی صاحب اس کی میرا خیال ہے چار جنتیں ہیں میں ایک منٹ آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چا... جی جی الحمد للہ چار جلدیں ہیں یہ چار جلدیں ہیں اور الحمد للہ یہ جو ہیں وہ میری چھوٹی سی زبلی میں یہ موجود ہے کتاب تو زخیم ہے اب یہ پہلی جلد ہی کو دیکھیں نو سو ساٹھ پیج پر ہے نو سو ساٹھ پیج پر پہلی جلد اور اسی طرح باقی تین جلدیں بھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مختلف پہلوؤں پر بہت ہی سمجھیے کہ اردو زبان میں اب انتہا مستند کتاب ہے جس سے انشاءاللہ تعالی ہم ہم کنار ہو پائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں دو رقم نفل پڑھنے چاہیے جی جی لاہور میں یہ لازمی کتاب ملے گی آپ کو لازمی کتاب آپ کو لاہور میں ملے گی آپ وہاں کے مقاصد جو ہیں مکتبہ المدینہ پر تو لازمی ہوگی حضرت یہ مکتبۃ المدینہ لاہور میں یا مکتبۃ المدینہ ہی کا نام ہوگا جو اسلامی کا جو نشر و شاد کا جو ادارہ ہے آپ ان سے رابطہ کریں لازمی یہ کتاب انشاءاللہ ہوگی وہاں پر اور دل نہ بھی ہو تو یہ شبیر برادر اردو بازار لاہور ہی کی شبی ہوئی ہے یہ شبیر برادر اردو بازار لاہور ہی کی شبی ہوئی کتاب ہے یہ پرنٹ بھی وہی پر ہوئی ہے تو لاہور میں کیوں نہیں ملے گی بلکہ وہاں تو آپ کو سستی ملے گی یہ یہاں ہو سکتا ہے مجھے تھوڑی سی مہنگی ملی ہو تو لیکن وہاں پر مطلب آپ کو یہ سستی کتاب جو ہے وہ ملے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کو مطلب آپ ضرور اپنے گھر میں رکھیں اور بلکہ اگر کسی کے پاس فیشلٹی ہے تو اس کتاب کو اسکین کر کے ویب سائٹس وغیرہ میں بھی اس کی ترقی بنانی چاہیے میں انشاءاللہ عثمان بھائی سے ارض کروں گا جی جی عثمان بھائی سے میں ارض کروں گا کہ وہ نفس اسلام ڈاٹ کام جو ان کی مطلب ویب سائٹ ہے تو اس میں یہ کتاب ضرور شامل کریں کیونکہ ان کے پاس اسکینر بھی ہے تو جب لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے تو انہوں نے اسکینر لاہور سے لیا تھا پچیس ہزار روپے کا تو اب وہ میں ان کو ارض کروں گا یہ کتاب ضرور ضرور مطلب خریدیں اور اس کو بھی اسکین کریں اور اپنی ویب سائٹ پر ڈالیں تو ویب سائٹ کے ذریعے بھی پھر انشاءاللہ شاء آپ لوگ پڑھ سکیں گے اگر دور دراز ہیں آپ لوگ اور کتاب آپ اویلیبل آپ کو نہیں ہوگی تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پڑھ بھی سکیں گے تو عثمان بھائی سے انشاءاللہ ہم کوشش کر کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو دو رقب نفل نماز آپ تمام بھائی جو میری گفتگو کو سن رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور دو رقب نسل پڑھنے کے بعد اس کو جنہوں نے جمع کیا ہے نا محمد عیسیٰ قادری رضوی ان کو شہید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے و مبارکہ کو اور اپنے پیر مرشد کو آپ ضرور ضرور ایسا ثواب کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اس سے کل سے درس آغاز کرتے ہیں ریکارڈ کرنے اچھا دیکھیں وہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے جی ریکارڈ کریں نہیں کریں بک کا نام یہ ہے جی سیرت مصطفیٰ جان رحمت فکر آخرت یہ کتاب لازمی خریدی ہے. لازمی مطلب یہ کتاب خریدیں اور یہ میں نے عرض کیا ہے ابھی بھی یہ مکتبۃ المدینہ سے انشاء اللہ تعالی مل جائے گی چار جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اس یہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ سے ماخوذ سیرت رسول کا جو ہے وہ یہ عظیم علمی تحقیقی مجموعہ ہے تو اس کی ترکیب ان اللہ مطلب ہر گھر میں ہونی چاہیے آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو آسانی سے لے سکیں ضرور اس کتاب کو خریدیں انشاءاللہ جی کل سے میں اصل میں میری یہ تمنا ہے کہ دو رقم نفل جو ہے مطلب ہم پڑھ لیں ان کے ترتیب کرنے والوں کا اصال ثواب آگا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اصال ثواب اپنے پیر و مرشد کو اصال ثواب آگا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والدین ان کے پیر و مرشد اور ان کی اولاد پاک کو اصال ثواب کر کے موہ مبارکہ کے زیر صاحب ہم ذرا ذیر ہیں الحمدللہ للہ سرکار علیہ السلام کے موہ مبارکہ کیا بات ہے الحمدللہ تو یہاں پر دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ اور اللہ کا نام لے کر کل سے انشاءاللہ اللہ از کا آغاز کر دیں گے تو یہ نفل والی بات اب یہ بھی میرے ذہن میں آئی ہے ورنہ میں نے کتاب اس لیے لی تھی کہ ابھی ضرور شروع کر دوں گا لیکن برد اب کہہ دیا ہے تو خیر ہے اس میں بھی ممکن ہے کہ بلائی ہو بہتری ہو تو کل سے ان شاء اللہ جو ہے ضرور کا آغاز ہم کر دیں گے تو اب آپ لوگ نوٹ فرما لیں میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً نو بجے آ, نیت کی طرح آ, نیت دیکھیں نیتیں بھی اب اس کی کرنی چاہیے تار بھائی نے بالکل صحیح فرمایا چلیں میں انشاءاللہ اس سے متعلق نیتیں لکھتا ہوں لیکن آپ میں سے بھی تو کوئی بات اس کا ذمہ لینا کل اس نیتوں کو پڑھ کر میں بھی سناتا ہوں اور آپ میں سے بھی اگر چند بھائی نیتیں لکھنے کی نیت کر لیں نیتیں لکھنے کی نیت کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جامع نیتیں ممکن ہے کہ ہم لوگ تیار کر سکیں تو پھر بھر, میں ان شاء اللہ آپ کے ساتھ ہوں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اور بلکہ اسی سے متعلق فی الحال لکھیں باقی انشاءاللہ شاء اللہ مزید نیتیں انشاءاللہ شاء دیکھ لیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ہم نے درس کا آغاز کرنا ہے سننا ہے انشاءاللہ اس سے متعلق کتاب نہیں چاہیے اس نیتوں کو مطلب کون لکھے گا میں تو انشاءاللہ نیت کر رہا ہوں کہ میں بھی لکھوں گا اور کل آپ کے سامنے جو انشاءاللہ لکھا ہوگا آپ کو بیان بھی کر دوں گا آپ کے علاوہ کون کون لکھ رہا ہے کوئی ایک دو بھائی تو کم سے کم ایسے ہوں جو نیتیں لکھے کوئی بھی نہیں میں دل میں مدینہ چلیں جی ان تعالی آپ ہو گئے ٹھیک ہے جی دل میں مدینہ ایک تو ہو گئے ٹھیک ہے جی رضایہ تار بھائی آپ بھی ان ٹھیک ہے جی رضایہ تار بھائی بھی ان شاء اللہ انشاء بھائی بھی لکھیں گے ٹھیک ہے جی اور الحمدللہ میں نے بھی نیت کی ہے ان ٹھیک ہے جی ہمارے امجدی بھائی بھی انشاءاللہ لکھیں گے ہم دل میں نیت کر لے گی انشاءاللہ آپ دل میں نیت کر لیجئے گا یہ آزم بھائی نیت ہے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے کیا نیتیں ہونی چاہیے سیرت مصطفیٰ اس کتاب کا در شروع کرنے سے پہلے سننے پڑھنے سے پہلے کیا نیتیں ہونی چاہیے تو وہ مطلب جو ہے نا نیتیں ہمارے چند بھائیوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ بھی لکھیں گے میں نے بھی اظہار کیا ہے کہ میں بھی لکھوں گا کل ان شاء اللہ تبارک مطالعہ ان کو ہم پڑھ کر سنائیں گے تو دل میں بٹ کسی ایسے کو دے دیجیے گا جو پڑھ کر سنا سکے مائک پر آپ اپنی کر جو بھی لکھے کسی ایسے کو دے دیجیے گا جیسے اعظم بھائی ہیں ہمارے जो माइक بھائی یا کسی کو بھی جو مائک پر آ کر ان نگتوں کو سنا سکے اور اسی طرح عرفان بھائی تو ان اگر لکھیں گے تو آئی جائیں گے مائک پر رضا تار بھائی کی میں نے کبھی آواز سنی نہیں ہے اللہ آدم شاید سنی بھی ہو بار میرے ذہن میں نہیں ہے تو رضاء تار بھائی آپ بھی اگر مائک پر آ جائیں یا کسی اور پی... اچھا انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے رضایہ بھی بھائی شاء اللہ آ جائیں گے مائک پر ٹھیک ہے دراصل ممکن ہے سنا ہو بار ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے آپ کی آواز سنی ہے تو انشاءاللہ اللہ ترتیب ہو جائے گی انشاءاللہ چلے جی یہ تو معاملہ ہو گیا پورا ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس میں دیکھیں نا پہلی کتاب جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے سیرت اور اس کے مصنفین نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر جن جنوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی مطلب جی وعلیکم السلام و اللہ ان کا ذکر خیر ہے پہلے اور پھر جزیرہ عرب کے بارے میں پھر کعبہ معظمہ اور اس کے معمار شب میں علاد اور عجائب قدرت الہی کا ظہور قوریت و انجیل وغیرہ سے بشارتیں آیاتِ قرآنیہ درسنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات مالک احادیث کی روشنی میں نصب پاک سید لولاق صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے فضائل و مناسب استقرار نصفۂ زکیہ و مدت حمل ملازت طیبہ شب اہل فطرت اور مباحدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابو طالب کی کفالت اعلانی نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی چند تعطیزہ سرگرمیاں کعبہ شریف کی تعمیر وحی کا بیان بابت اسلام کے تین دور ہجرت حدشہ شی ابی طالب و جنات کی آمد و بیجرت سے قبل مدینے میں آفتاب رسالت کی ضیا پاشیاں ہجرت مدینہ مسجد نبوی اور اس کی تعمیر اذان کی ابدا حضور علیہ السلام کا یہودیوں سے تاریخی معاہدہ جہاد و قتال کا حکم غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر غزوہ احد حضرت کا چوتھا سال واقعہ بیر معاون غزوہ بنو نذیر اور ذات ذاتوق ذات رقوق یہ تمام الحمدللہ سیر حاصل گفتگو اور اس میں علم کے موتی علم کے خزانے تقریباً نو سو ساٹھ پیجز پر مشتمل ہیں اور انشاءاللہ یہ پہلی جلد میں ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی نے چاہا تو کل سے ہم اس عظیم کتاب اور لکھنے والے بھی عظیم اور جس شان میں مطلب لکھی گئی ہے وہ تو سرکار علیہ السلام ہے اس سورت نو میں شان آخا شان آخا کے رب دی میں شان آخا سچ آساں تے رب ہی میں شان تھا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آکال علیہ تو السلام کی شان میں جن کے قلم جن کی زبانیں جن کے جن رات گزرتے ہیں اللہ تعالی اعلیٰ ورا فارنہ کا صدقہ ان کو بھی بلند فرما دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمدللہ للہ سمہ الحمد اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم گناہ کو نصیب فرمائے اور آقا علیہ اللہ کا دیدار بھی نصیب فرمائے آمین آمین آمین, آمین یا مجھے وہ بڑی پیر مہر علی محرب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جو ہے نا وہ نعت یاد آ گئی ہے کیا بات ہے اللہ اکبر کر ان کا بھی مطلب دیکھیے کیا الفاظ ہیں آپ کا آپ کے اور کیا درد ہے آپ کی مطلب اس نعت میں بڑی مشہور زمانہ مطلب کلام ہے آپ کا فرماتے ہیں کہ اج سکھ مترا دیو ر کیوں دل دا سگنے لوک چنگریے اجنالیاں کیوں جھڑیاں سبحان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آج دل بہت زیادہ اداس جسم کے ہر ہر لو میں شوق کی بہار اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں اس لیے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نے ستایا ہے ہائے ہائے ہائے تو ناشر فرماد فرما دیں انشاءاللہ کل سے ہم سیرت مصطفیٰ جان رحمت بقلم عظیم البرکت عظیم المرتبت شمع رسالت دین و ملت رحمت اللہ علیہ انشاء اللہ تعالی نیتیں نہیں لکھیں گے دیکھیں جی گی. گیارہ بارہ آپ ماشاء اللہ ڈبل گیارہ ڈبل بارہ ہو جائیں ابھی ہم نے یہی گفتگو کی تھی کہ بلکہ ایک بھائی نے مطلب کسی نے مشورہ دیا تھا کہ نیتیں ہونی چاہیے تو ہمارے چار پانچ بھائیوں نے یہ نیت کی ہے کہ وہ نیتیں لکھیں گے آپ بھی شامل ہو جائیں ان میں اور یہ جو مطلب کتاب ہے سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے قلم سے نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت لکھی ہوئی ہے اس کو درخت ہم نے کل اسی لیے مطلب رکھا ہے کہ دور اقدام نفل بھی پڑھ لیے جائیں اور آپ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ نیتیں بھی لکھے ہیں تو میں بھی ان نیت لکھ رہا ہوں ارفان بھائی بھی لکھ رہے ہیں اور دل میں مدینہ بھی لکھ رہے ہیں اور آپ بھی لکھیے آپ بھی لکھیے رضاء تار بھائی بھی ان لکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور بھائی تھے انہوں نے بھی مطلب لح کی ہے وہ کون سے بھائی ہیں امجدی بھائی امجدی بھائی نے بھی نیت کی ہے کہ وہ بھی لکھیں گے تو یہ لکھ کر کل کسی ایسے کے حوالے کریں جو آپ کی طرف سے مائک پر آ کر سنائیں یا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ اللہ آپ آ جائیں اور اپنی پیاری آواز بھی سنائیں اور نیتیں اس کتاب کے درس کے آغاز سے قبل کیا ہونی چاہیے وہ مطلب جو ہے ہمیں سنائیں تو اس طرح انشاءاللہ سب کی چار پانچ بھائیوں کی نیتیں جب سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ رب العزت اچھا ایک سما بن جائے گا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ہم گناگاروں کی ادا پسند آ جائے چوہری صاحب تشریف لائیے السلام علیکم حضرت میری آواز آ رہی ہے اب میرا ایک سوال اس طرح کا ہے کہ یہ سُن آج وہ پروگرام مدنی چینل پر چل رہا تھا نا تو اس میں حیانات کے بارے میں تو آج اس کا ٹاپک تھا نظیر تو ادھر ظہر کے میں مطلب کہ یہ اس سے تو میرے اختلاف نہیں ہے مگر میں ایک سوال میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا میں حضور سے پوچھوں گا کہ ذرا کہ اس کو دیکھنا کیسا ہے یہ سور کو مطلب کہ دیکھنا کیسا ہے ذرا اس کو دیکھنے سے بھی قرائط آتی ہے تو یہ ایک میرا سوال ہے حضور آ, یہ تو سنا ہے کہ اس کا نام لینے سے یا آ, وہ اس طرح کچھ گناہ نہیں ہے زبان پڑیز نہیں ہوتی مگر اس کو دیکھنا کیسا ہے کیونکہ دیکھنے میں کوئی اس میں کوئی کباہ تو نہیں ہے جیسے بندہ کوئی بدنیگاہی کرتا ہے یا کچھ اس طرح تو اس میں ذرا گناہ ہے یا ناجائز چیز دیکھتا ہے یا اس طرح کی تو اب ذرا کہ یہ بھی اتنا نجس جانور ہے تو اس کو دیکھنا یا اس کی مطلب کہ اب دیکھیں نا بعض اوقات کسی بک میں اس کا فوٹو بھی اگر ہو نا تو میری کوشش ہوتی ہے بچوں کے کبھی کسی پڑھنے کی بک میں تو وہ ہوتی ہے کہ اس کو فوٹو کو میں لہدا کر دوں کہ اس کو یہ دیکھے نہ اچھا نہیں لگتا نا نہ. تو اس کو دیکھنا کیسا حضرت تو میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے حضرت بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سور کا نام لیں گے تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے آپ نے اچھا کیا کہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی اب دیکھیں نا شیطان کا نام بھی لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان شیطان بھی تو ہم پڑھتے ہیں اور شیطان کا لفظ قرآن میں بھی متعدد مقامات پر ہے اور خنزیر کا لفظ بھی قرآن ترین میں آیا ہے لہذا اس کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے تو دیکھیں بد نگاہی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس تو اس کا گناہ تو ضرور ملے گا لیکن فنزیر کو دیکھنا بد نگاہی کے زمرے میں تو یہ نہیں آتا کیونکہ یہ ایک جانور ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ٹھیک ہے کہ نجس العین ہے اور مطلب دل میں کراہیت ضرور پیدا ہوتی ہے جس کو دیکھ کر لیکن بہرحال گناہ نہیں ہے اور میرا تو خیال ہے کہ کوئی اگر کسی نے یہ نہ دیکھا ہو تو وہ اس شوق میں دیکھنے کے لیے چلا جائے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تو میں دیکھ لوں تو اس میں بہرحال میں نے کئی ممانعت بہرحال है نہیں ہے تو سنا ہے کہ بے حیا جانور ہے جی جی بے حیائی تو بہت ہے حضرت اس میں بہت زیادہ بے حیا جانور ہے اور اس میں تو کوئی شک اور شدے کی بات نہیں ہے لیکن آپ نے تو چونکہ دیکھنے سے متعلق پوچھا ہے نا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ جیسے वहां है میں زو میں اگر مطلب یہ جانور وہاں ہے یا ویسے کسی اور جگہ کسی کو نظر آ گیا یا کوئی ڈاکومنٹری فلم کوئی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے اور اس میں کسی نے اس کنزیر کو دیکھ لیا تو دیکھنے سے آنکھیں ناپاک نہیں ہوں گی اور نہ ہی یہ کمزوری ایمان کا معاملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو شوق یا محبت میں دیکھا بھی نہیں جاتا ہاں شوق اس کے دل میں ہوگا کہ جس نے کبھی مطلب جو ہے وہ اس کو دیکھا ہی نہ ہو تو وہ اگر ایک دو دفعہ دیکھ لے تو خیر اور جس میں روزانہ بھی دیکھ رہے تو روزانہ دیکھنے سے بھی آنکھیں نا باق نہیں ہوتی نہ ہی اس سے کوئی مسئلہ ہے دریائی گوڑا حضرت حرام ہے شکا حنفی میں مچھلی کے سوا تمام جانور حرام ہیں پانی کے جانوروں میں صرف اور صرف جو ہے وہ فکا حنفی میں مچھلی ہی حلال ہے یہ میرا خیال ہے امام شاقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شاید حلال ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک میرا خیال ہے ایک دو جانوروں کو چھوڑ کے باقی نظارے حلال ہیں تو فیطا شافعی کے ماننے والے جو ہیں جو مقلدین ہیں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے وہ ان کے نزدیک ہوگا لیکن فکا حنفی میں یہ ضرع گھوڑا جو ہے وہ حرام ہے جزاک اللہ خلا تو جنگا لوگ کیا کہتے ہیں جی جیگا حلال ہے جنگا کھا سکتے ہیں جنگا حلال ہے یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے اس کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احکام شریعت میں بھی لکھا ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک یہ مچھلی ہی کی قسم ہے تو جھینگا کھانا حلال ہے تو یہ جی جی پروم بالکل حلال ہے جھینگا ہے یہ کھا سکتے ہیں یہ مچھلی ہی ہے مچھلی کی تعریف یہ ہے کہ جو پانی کے بغیر رہ نہ سکے زندہ نہ رہ سکے وہ مچھلی ہے اس کی شکل و صورت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا شکل اس کی جیسی بھی ہو مچھلی کی تعریف یہی ہے جو میں نے ارض کی ہے جزاک اللہ تو ناشف پلے کر دیں کوئی بھی آئے دیں. جی کیڑا نما ہو یا کچھ بھی ہو مچھلی کی تعریف جس پر اپلیکیبل ہوگی تو کیکڑا حرام ہے فکا ہنفی میں کیکڑا حرام ہے یہ شوافع کھاتے ہیں اس کو وہ کھا سکتے ہیں ہنفی نہیں کھا سکتے جی نا پلے کر دیں انشاءاللہ میں دس منٹ میں حاضر ہوتا ہوں